نہ پچ جہاں پر اسلام ضرور پہنچا ہاں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا یا یہ کہ اس کو رد کیا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی ایک الگ بات ہے لیکن پہنچنا یہ کیا ہے مکمل ہے البتہ یہ اس میں کمی کو کوتاہیاں ضرور ہے تو لہٰذا اس وقت جو ہمارے ہاں جو تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے تبلیغ ایک جماعت ہے اس حوالے سے ہر شخص مبلک ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مستحب کہلائے گا یعنی جو کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے پیچھے اور کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہیں کسی کے صرف اللہ کے لیے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اور یہ اپنی اپنے آپ کو خود دین سمجھنے کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا ہے صرف اور صرف مستحب ہے وہ نہ فرض عین ہے نہ ہی فرض کے ہے آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں تو گھر بار کو چھوڑ کر پیر کی طرف چلے جانا چلہ لگانا چالیس دن لگانا یا چار ماہ لگانا یا سات لگانا یہ کیا ہے مستحب عمل ہے فرض عین بھی نہیں ہے اور فرض کفایہ بھی نہیں ہے اسی طرح عالم بننا مفتی بننا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل بھی ضروری نہیں ہے فرض عائن بھی نہیں ہے قرض کفایہ کی حد تک ہے وہ یہ کہ چونکہ کہ معاشرے کے اندر اس قدر لوگ ہوں کہ جو کیا کریں کسی کی اصلاح کر سکے اس کے افراد ہیں لہذا اب بھی اگر اس چلتے دور میں آپ کہیں گے تو نہ فرض عائن ہے نہ فرض کفایہ ہے ہاں کسی علاقے میں اگر کوئی بھی عالم نہ ہو کوئی بھی مفتی نہ ہو تو پھر وہاں پر یہ ہوگا کہ اس علاقے والوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کسی شخص کو باہر سے لے کر آئے یا کم از کم اپنے ہی علاقے والوں میں سے کسی کو عالم بنائے کہ وہاں پر ایسا ہو کہ جو ان کی رہنمائی کرنے والا ہو ان کے لیے فرض کے ہوگا محلے والوں کے لیے ان میں سے کسی کے ایک کے لیے تو ورنہ پورا, پورا محلہ علاقہ ٹاؤن شہر یہ ایسا ہوگا ورنہ نہیں تو اس لیے میرا اور آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا یہ مت سمجھے گا کو فرض عین یا فرض کے فایا ہے ٹھیک ہے استحباب کے درجے میں ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کیا ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں جیسے انسان کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا اور شریک کے چلنے والا یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کبھی بھی کہ آپ طالبین کو پڑھ لے علم السرف کو پڑھ لے علم النحو کو پڑھ لے انسان کا حقیقت کے اندر حقیقی معنوں میں انسان اور مسلمان بننا یہ فرض ہے مسلمان ہونا اور ایماندار ہونا یہ فرض ہے عالم اور عالمہ اور اس طرح یہ بننا کوئی فرض نہیں ہے اس لیے ہم پہلے کیا ہوں مسلمان ہوں اس کے بعد ہم کسی بھی شعب کے تعلق رکھتے ہیں پھر بعد میں وہ ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں پھر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر مسلمانوں والی کون کون سی باتیں اور کون کون سی نہیں ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر بھی ہیں ہم عالم بھی ہیں ہم مفتی بھی ہیں ہم انجینئر بھی ہیں اس کے علاوہ دیگر شبہ زندگی ہیں ہم ہر کچھ ہیں لیکن پہلے ہم کیا ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں مسلمان ہیں اس کے بعد ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں थी? اس لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے جو کہ فرض ہے اس کے بعد بکیہ تمام شعبے ہیں اپنے آپ کو پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے کوئی عالم بنانا مفتی بنانا ضروری نہیں ہے بلیغو آنی والو آیا یہاں سے آگے امر اور نئی کے سیرے ہوں گے یہ لیے آپ تن تراکیب کو دیکھ لیں اور اس کی سب سے پہلے جو ترکیب ہے تھوڑی سی ذرا عجیب سیت اس کو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کو آپ اس طور پر کریں Oh, oh, come claro on, اب میسج کوئی نہ کرے اس کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیے گا ٹھیک ہے بلغو عنی ولو کانت بلے بل اب میسج سے نظریں ہٹا کر پہلے کتاب کی طرف لائیے بلغو عنی ولو ویا بلے جمع کا سیوا ہے امر کا بلے جیسے آپ پڑھتے ہیں نصر، ادرب ادربا ادربا ادربا ادربا ادربا انصر انصرا انصرو کیونکہ آپ لوگوں نے آگے اب باپ پتہ نہیں ہے کہاں تک پہنچے ہیں تو یہ باب تفعیل کا باب ہے اس سے ہے بلغ بل بلغا بل بلغو تو جمع کا ہے بلغو بل سیرا جمع حاضر اس میں ضمیر ہوتی ہے انتم ٹھیک ہے انتم کہہ رہے ہیں انتم ضمیر اس کا فائل انجات یا زمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے بلے فیل کے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے واؤ یہاں پر مبالغہ کی لے لیں وہ برائے مبالغہ لو شرطیہ لو شرطیہ آیا خبر برائے ناقص محضوف کے آیا خبر برائے فی ناقص محضوف اصل میں یہ تھا بلغو عنی پہنچاؤ میری طرف سے ونت آیتن اگرچہ ہو وہ ایک آیت ٹھیک ہے اب چونکہ لو آیتن یہ شرط جاتی ہے تو پھر اس کی جزا جو کہ مقدم ہے پہلے بلغو ہی ہے لہذا ہم اس کو فاجے کے ساتھ دوبارہ اس کو کیا کریں گے ذکر کریں گے اور ہم یوں کہیں گے کس کی جزا محضوف ہے اور جملہ پھر یوں بنے گا ولاؤ کانت آیتن فلو ولاؤ کانت آیتن ف اب یوں سمجھیں کہ یہ ترکیب اب یوں ہے ولاؤ کانت آیتن ف اگر ایک آیت ہی ہو تو وہ کیا کرو میری طرف سے پہنچا دو اس کی تبلیغ کرو اب میسج میں آ جائیں کتاب سے نظریں ہٹا لیجئے اپنی سکرین پر رکھیے نظروں کو بلغم والا کانت, کانت فیلناقسم اس کا اسم آبر تو کانت فہل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جملہ فیلیا بھی ہو سکتا ہے جملہ اس میں آپ دونوں کہہ سکتے ہیں چونکہ امر اور نہیں کی بحث چل رہی ہے جو فعال کے خاصہ میں صدر ہم اس کو یہاں پر کسی کی مناسب سے, سے تعبیر کریں گے فعلیہ خبری ہو کر شرطائیا بلے فائل جس کے اندر ہے تو فیل فائل مل کر جزا شرط اور جزا مل کر جی تو ف بلغو فیل فائل مل کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ٹھیک ہے جی تو ترکیب سمجھ میں آئی بلغو عنی ولو کا نت فبلغو کا اس کی ترکیب یوں ہوگی بلغو فیل فائل انجار یازمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق بلغو کے واؤ برائے مبالغہ لو شرطیہ آیتن خبر برائے فعل محضوف کانت کے لیے تو کانت فعل ناقص اس میں ضمیر اس کا اسم آیا تن خبر تو کانت آیا تن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فا جزائے محضوف کون سے جزا محضوف ف بلو آئی ف بلو فاجائ بل مل کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ اب آپ میسج کر سکتے ہیں بتائیے مجھے کہ ترکیب سمجھ میں آئیے کہ نہیں ہے اس کے بعد ہے انزل الناسا منازل کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو منزل کہتے ہیں اترنے کی جگہ کو منزل اترنے کی جگہ کو تو انزل الناسا منازلہ ہم لوگوں کو اتارو ان کے مرتبوں میں تو یعنی جس شخص سے آپ مخاطب ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو اس کے درجے میں رکھ کر بات کریں ایسا نہ ہو کہ خادم اور مخدوم کو آپ ایک ہی طریقے سے مخاطب کریں اسی طرح اس کے علاوہ بھی اگر جس قسم کا جس درجے کا کوئی مخاطب ہو اس کو اس درجے میں رکھ کر اس سے بات کی جائے استاذ ہے تو اس سے اس درجے میں بات کی جائے شاگرد ہے اس سے اس درجے میں بات کی جائے ہم پلہ ہے ٹھیک ہے ہم کیلاس ہے تو اس کے ساتھ اس طریقے سے بات کی جائے ساتھ پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے دوست ہے کوئی سہیلی ہے تو اس کے اس طریقے سے مخاطب کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیا ہے بے سے پیش آئے اسی طرح کیا ہے چھوٹوں سے طرح برے رویے سے پیش آئے تو ایسا نہیں ہے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا بلکہ ہر ایک کا مرتبہ کیا ہے الگ ہے ٹھیک ہے جی انزل منازل منازلہم لوگوں کو اتارو ان کے مرتبوں میں تو ترکیب اس کی یوں ہوگی فیل فائل مفول بلی مضاف مناز اللہ مضاف مضافل مل کر یہ کیا بن جائیں گے مفول فلسانی کہہ دیں ٹھیک ہے تو فعل اپنے فعل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ٹھیک ہے کیونکہ امر ہے تو ان تمام کے اندر آپ کیا کریں گے اس کو انشا میں سے تذکرہ کریں گے جملہ فعلیہ خبریہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ خبریہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے انشائیہ کی چل رہی ہے چلیے بس انشاءاللہ پتورے. اللہ تعالیٰ مجھ میں داخل سے